معلوشات وغیر معلوشات مختلف وغیرہ اور وہی دات ہے جس نے پیدا کیے باغات چھپروں پر چڑھائے گئے اور نہ چڑھائے ہوئے اور کھجور کے باغات درخت اور کھیتی اس کا ذائقہ مختلف ہے اور زیتون اور انار ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے قلوب انسمری ہی ادا اثمر اس کے پھل میں سے کھاؤ جب یہ پھل دے وہ عات و حقہ ہو یومر حسادی ہی اور اس کا حق ادا کرو اس کی کٹائی کے دن ولا تصرفو اور زیادتی نہ کرو حد سے تجاوز نہ کرو زکوٰۃ اشر ادا کرو انب المصرفین یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا ومن الانعام حمولتم و فرشا اور چوپاؤں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے ہوئے یا فرشا سواری کے قابل قلوب بم راضا اللہ ہو اس چیز میں سے کھاؤ جو تم کو اللہ نے دی ہے ولاخوات شیطان اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو اندہ مبین یقیناً وہ تمہارا واضح دشمن ہے تمانیت ازواج آٹھ جوڑے ہیں منل زنفن ومن من المعن بھیڑ میں سے دو اور بکری میں سے دو قل کہہ دیجیے ذکرین حرم ام ان کیا دو نر حرام ہیں یا دو مادائیں امتملت علیہ اور حام یا جس پر لپٹے ہوئے ہیں ماداؤں کے پیٹ یعنی کہ وادہ کے پیٹ میں جو جنین بچہ ہے نبی اونی بھی علم مجھے علم کے ساتھ خبر دو انکم تم صالحین اگر تم سچے ہو و من الابل اثنين و من البقر اثنين اونٹ میں سے دو نر اور مادہ اور گائے میں سے بھی دو قل ا ذكريني حرم ام الانثيين ام استملت عليه رحم النسيين کہہ دیجئے کیا ان دونوں میں سے نر حرام ہیں یا دونوں مادہیں یا جو ماداؤں کے پیٹ میں ہے جن پر ماداؤں کے پیٹ لپٹے ہوئے ہیں ام کم تم شہادا اللہ بہادا کیا تم گواہ تھے حاضر تھے جب اللہ نے تم کو اس کی وسیعت کی فمن اللہ کذبا اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا لی الناس بغیر علم تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے ان لا دل قوم الظالمین یقیناً اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا یعنی ان میں سے نہ مادہ حرام ہے نہ نر حرام ہے نہ مادہ کے پیٹ میں موجود جنین بچہ وہ حرام ہے تو اگر اونٹنی یا گائے یا بکری وغیرہ کو ذبح کریں نہر کریں اور اس کے پیٹ سے بچہ نکلے تو وہ بچہ اگر کھانے کے قابل ہو تو کھایا جا سکتا ہے حرام نہیں ہے حلال ہے قلّا کہہ دیجئے کہ جو وہی میری طرف کی گئی ہے میں اس میں کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کہ یقیناً وہ گندگی ہے یا نافرمانی کا باعث ہو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو فمنستر غیر باغن والا عادن فن اللہ غفور الرحیم پھر جو کوئی مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا تو یقیناً تیرا رب بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر ان کی چربیاں حرام کر دیں سوائے اس کے جو ان کی پشتیں اٹھائی ہوئی تھی یا چکیاں یعنی کہ پر پیٹ پر جو چربی ہے یا چکی والی جو چربی ہے یہ حلال تھی او مختالا تبھی یا جو ہڈی کے ساتھ مل جائے ہڈی کے ساتھ جو چربی لگی ہوئی ہو وہ حلال ہے اس کے علاوہ باقی ان کی چربیاں حرام ہو گئی ہوایا چکی کو بھی کہتے ہیں اور آنتن آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی چربی غریقہ یزینا یہ ہم نے ان کی سرکشی کی جزا دی کا یہ ہم نے ان کو بدلا دیا اور بے شک ہم سچے ہیں اگر وہ آپ تمہارا رب بہت وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم قوم سے ہٹایا نہیں جاتا فیقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء عن قریب وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شرک کیا کہ اگر اللہ چاہتا نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آبا شرک کرتے اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ كذلك كذب الذين من قبلهم ایسے ہی جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا حتی ذاقوا بأسنا حتیٰ کہ انہوں نے ہمارے آداب کو چکھا پل کہہ دیجیے تمہارے پاس کوئی علم ہے اسے ہمارے لیے نکالو ان تبتم اللہ تخرسون تم تو صرف اور صرف و گمان ہی کی پیروی کرتے ہو اور تم صرف اٹکل لگاتے ہو اندازے لگاتے ہو۔ ہوجت البالغ کہہ دیجیے اللہ ہی کے لیے ہے پہنچنے والی حجت پہنچنے والی دلیل, کامل دلیل. فلو شا اللہ پس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا پل کہہ دیجیے اپنے ان گواہوں کو بلاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالی نے اسے حرام قرار دیا ہے ف ان شہید بس اگر وہ گواہی دیں فلاں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیجیے ولا تب احوا اللہ دین آیات ہی نہ اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جنہوں نے ہماری آیات کو جھلایا لایا و اللہ دین الب الخیر اور وہ لوگ جو اپنے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اس حال میں کہ وہ اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں شریک ٹھہراتے ہیں پر پڑھتا ہوں جو کچھ تم پر تمہارے رب نے حرام کیا ہے وہ کیا اللہ تشریف بھی, بھی شرک نہ کرو احسانا اور والدین کے ساتھ نیکی کرو احسان کرو وال تختلو من املاپ اور اپنی اولادوں کو فکرو فاقے بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو نخ نر ذوکو کم ہم تم کو بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں ولا تقرب الفواہش ماںرا من وطن اور نہ تم قریب جاؤ فحاشی کے جو ظاہری ہو اور یا بات نہیں والا تخت النبسلتی حرم اللہ اللہ بالحق اور اس جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اللہ بالحق مگر حق کے ساتھ, به لعلكم اے اس کے ساتھ وہ تمہیں وسیعت کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو ولا مال اللہ ہی احسن اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے انداز میں جو کہ اچھا ہے حتی يبلغ اشدہ حتی کہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے وہ او پل ولمی زانہ اور ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو لانکلف نفس اللہ وصحا ہم کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کے ہرگز تکلیف نہیں دیتے وَإذا قلتم فعدلو اور جب تم بات کہو تو انصاف کرو وبا اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی ہوں وَبِعَهدِ اللَّهِ اوفو اور اللہ کے وعدے کو وفا کرو لال اے مخاطبو اس کی وہ تمہیں بصیت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو وأن هذا صراطي مستقيما فتبعوه اور یہ یقینا میرا سیدھا راستہ ہے پس اس کی ہی پیروی کرو والا تتبعوا السبل اور پکڈنڈیوں کی چھوٹے چھوٹے راستوں کی پیروی نہ کرو فتفرق بكم عن سبيله وہ تم کو ہٹا دیں گے اس کے راستے سے اليكم وصالحكم به اس کی تم کو وصیت کرتا ہے لعلكم تتقون تاکہ تم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 اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کے لیے تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئے وہ رکن اور یہ کتاب ہم نے اس کو نادل کیا ہے یہ برکت والی ہے بس اس کی اتباع کرو پیروی کرو اور بچ جاؤ تقوی اختیار کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ کہ تم کہو کہ یقیناً کتاب تو صرف ہم سے پہلے دو گروہوں پر نادل کی گئی ہے اور یقیناً ہم ان کے پڑھنے سے غافل تھے او لو انزل الكتاب لکننا منهم یا تم یہ کہو۔ کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے فقد اللہ وصودف تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ کی آیات کو جٹلایا اور اس سے رک گیا ماں کانو یسون وہ لوگ جو ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں ہم ان کو عذاب کی برائی چکھائیں گے برے عذاب کی جزا دیں گے ان کے اعراض کرنے کی وجہ سے وہ صرف اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں او یتیا ربک یا تیرا رب آئے او یتیا بعض آیات ربک یا تیرا رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آئے یوم میں بعض آیات ربک جس دن تیرے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ گئی لائن آمنت من قبل او کسبت تو اس دن کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں اس نے کوئی نیکی نہ کمائی تھی پل ان تدرو منتظرون کہہ دیجئے کہ انتظار کرو یقینا ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں ان اللہ دینا فرقی شعیع یقیناً وہ لوگ جو گروہوں میں بٹ گئے ٹکڑوں میں بٹ گئے وکانوں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا جدا جدا کر لیا وکان و اور وہ کئی گروہ بن گئے منہم فی شی تو کسی چیز میں بھی ان میں سے نہیں ہے انما امروہم عید اللہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے ثم بما کانو پھر وہ ان کو خبر دے گا اس چیز کی جو وہ کیا کرتے تھے من جاء حسنتی فلاح عشر صحا جو کوئی بھی نیکی لایا اس کے لیے اس کی دس مثل ہوگی ومن جا ابس اور جو برائی لایا فلا يجزا تو وہ نہیں جزا دیا جائے گا مگر اس کی مثل ہی وهم لا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے کل ان ہدانی مستقیم کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھ کو سیرات مستقیم کی ہدایت دی ہے دینن قیمت ابراہیم حنیفہ مضبوط دین کی جو کہ ملت ابراہیم ہے یکسو وما ماں من المشرکین مشرقین اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے قل کہہ دیجیے ان سالاتی و نسوخی و محمتی رب العالمین یقینا میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے لا شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ بدالی کا عمیر اور میں اسی کا حکم دیا گیا ہوں وَأَنَا أول المسلمين اور میں مسلمانوں میں سے پہلا ہوں پل کہ اللہ کے سوا میں کوئی رب تلاش کروں حالانکہ رب ہے ولا كل نفسن اللہ اور نہیں کماتی کوئی جان بھی نہیں کا عمل کرتی کوئی جان بھی مگر وہ اسی پر ہے وہ اور کوئی اٹھانے والی کسی کا نہیں گی پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے بما تم پس وہ تم تم کو خبر دے گا اس چیز کے بارے میں فیما آتاكم <تصفح> وہی زاد ہے جس نے تم کو زمین میں ایک دوسرے کا نائب خلیفہ بنایا اور تمہارے باغ کو بعض پر دراجات میں بلند کیا تاکہ وہ تمہیں اس چیز میں آزمائے جو اس نے تم کو دی ہے ان رب کا سریع القاب یقیناً تیرا رب جلد سزا والا ہے وہ لغفور رحیم اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے الیفلام مین <ميم> صاد کتاب انزل علی کا فلا یکن فی صدقہ حرج منہو لتن درابی وذکرال الممینین ایک کتاب ہے جو تیری طرف نازل کی گئی ہے تو تیرے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو تاکہ تو اس کے ساتھ درائے اور ایمان والوں کے لیے یہ سراسر نصیحت ہے من اس چیز کی کرو جو طرف رب کی طرف سے نادل کیا گیا ہے اور اس کے سوا اور دوستوں کے پیچھے مت چلو تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو وکمن قریت بایات اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان کا ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے قیلولہ کر رہے تھے پھماکہ نہ دغا ہوں جا ہوں بسنا اللہ انکال انا کنہ وال پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا یقینا ہم ہی ظالم تھے فَلَنَسْعَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ تو ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف عذاب بھیجا گیا اور ان سے بھی جو بھیجے گئے رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ان سے بھی پوچھیں گے یا جن کے اوپر عذاب بھیجا گیا ان سے بھی پوچھیں گے اور عذاب لانے والے فرشتوں سے بھی پوچھیں گے یہ دونوں مانے ہو سکتے فلا نقصصن علیہم بعلم تو ہم ان پر بیان کریں گے علم کے ساتھ بما كنا غائبین اور ہم غائب نہ تھے والوزن یوم الدین الحق اور ترازو اس دن بر حق ہے فمن ثقلت موازینو فؤلاء هم المفلحون تو جس شخص کی وزن کی گئی چیزیں یعنی اعمال بھاری ہو گئے بوجھل ہو گئے پس وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں خفت ہو اور جس کی وزن کی گئی چیزیں ہلکی ہو گئی خَسِرُوا ہوں پس یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا بیما کانوں بھی آیاتی نا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْكُرُونَ اور یقیناً ہم نے تم کو زمین میں دیا اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کا سامان بنایا لیکن تم بہت کم ہی شکر کرتے ہو وَلَقَدْ خَلقْنَاكُمْ ثمّا صورناكم ثمّا قلنا اور جب ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری شکل و صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سیدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا پالا کا اللہ تسہ تک کہا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا تھا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو نے سیدہ نہ کیا پالا نا خیر من ہو اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نار وخلقتہ ہو طین تو نے اس کو مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے قالا کہا فَحْبِطْ مِنْهَا اس سے اتر جا نکل جا فَمَا يَقُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا تیلیے اس میں ہرگز روانہ نہیں ہے کہ تو اس میں تکبر کرے فَخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ السَّابِرِينَ سو نکل جا یقیناً تو زلیل ہونے والوں میں سے ہے قالا اس نے کہا ان دیرنی الیوم یبعثون مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن یہ اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت تک قال انک من المنذرین کہا یقینا تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے قال تو اس نے کہا فبیما أبويتنی لاقعدن لهم صراطک المستقيم اس وجہ سے کہ تو نے مجھے راہ راست سے ہٹایا میں ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا آتی من من عن عن پھر میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ولادر اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہ پائیں گے کال خرج منہ مد اوم کہا کہ نکل جائے اس سے مدعم مدہورا ایب لگایا گیا دھتکارا گیا بن کر لمن یقین ان میں سے جس نے تیری پیروی کی لم لم امن مجمعین میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا انتوکل جنا اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں ٹھہرو جنت میں من تما تو جہاں سے تم دونوں چاہو کھاؤ ولا تقربہ من ظالمین تو تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا وغیرہ ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے پوشیدہ ہے وہ کالا اور اس نے کہا مانا کمارا کم دین کہ تم کو تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ وا قسمهما انی لکما لمین الناسئین اور اس نے ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ یقینا میں تم دونوں کے لیے خیر خواہ ہوں نصیحت کرنے والا ہوں فدللہما بغرور تو ان دونوں کی رہنمائی کی اس نے دھوکے کے ساتھ فلما ذاق الشجرۃ تا تو جب انہوں ان دونوں نے چکھا درخت کو بدت لہما سو آتو تو ظاہر ہو گئی ان کے لیے ان کی شرمگاہیں وہ تفقاف علیہ اور دونوں جنت کے پتوں سے اپنے آپ پر چپکانے لگے وہ نادا ہما اور اور ان دونوں کو دونوں کے رب نے پکارا علم انحکمہ ان تل کما کیا میں نے تم کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا وہ اک الکما ان شیفان الکما ادوب مبین اور میں نے تم دونوں کو کہا نہ تھا کہ یقیناً شیطان تم دونوں کے لئے واضح دشمن ہے قالا ان دونوں نے کہا ربنا للمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اے ہمارے رب یقیناً ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے قال احبیتو بعدکم لبعد عدو کہا اتر جاؤ تمہارا بعض, بعض کے لئے دشمن ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُنْ إِلَاحِينَ اور تمہارے لئے زمین میں ایک وقت تک ایک ٹکانہ اور کچھ زندگی کا سامان ہے قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے وَمِنْحَا تُخْرَجُونَ اور اسی سے نکالے جاؤ گے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتیک بنی آدم یقیناً ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور سے زینت بھی ہے وہ لباس لالی کا خیر اور تقوے کا لباس وہ بہتر ہے ذالک من آیات اللہ کارون یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی وہ کلمہ لکھا ہوا تھا آرش پہ اور وہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی کی میں آ رہا کہ انہوں نے یہ دعا مانگی وترحمنا من اور ادھر یہ لباس کی اللہ کہیں پر جی بھی نہیں سب جھوٹ ہے نہیں کہتے پر ہو دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي بھی لکھا زمین چلتا رہا پھر, پھر ہر آ پہلے جنگلوں میں رہنے والے لوگ یہی کچھ کرتے تھے ترقی ہو گئی اور لباس کی اللہ نے یہ تعریف بیان کی ہے کہ لباس ایسی چیز ہے جو بندے کی سطر پوشی کرتا ہے اور باعث زینت ہے یواری کہتے ہیں جس طرح یہ دیوار کے اوٹ ہے اوٹ کو اب یہ دیکھیں یہ کتاب ہے نا اس کے اوپر کور چڑھا ہوا ہے لیکن اس کبر سے اس کا سارا کچھ نظر آ رہا ہے اندر کی رنگت نظر نہیں آتی نظر ہے جسامت نظر آتی ہے فٹ ہے اس کے اوپر تو اس کو کہتے ہیں کبر اور اوٹ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے کچھ بھی ہو اس کا پتہ ہی نہ چلے اس کے خد و خال کیا ہے تو رباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر سے بندے کے جسم کے خد و خال معلوم نہ ہوں جو لباس مائن مائن ہاں جسم کے ساتھ لگ جاتا ہے, ٹائٹ ہو جاتا ہے یا لباس باریک ہو, اندر سے چھلکتا ہو تو قرآن کے چلکتا کے گرمیوں میں بڑا باریک لباس پہنتے ہیں مرد بھی عورتیں بھی, तुरी तुरी بھی तुरी तुरी तुरी तुरी لباس ہے ہی نہیں بلکہ صحیح مسلم میں حدیث بھی آتی ہے کہ میری ہمت کے دو گروہ جہنمی ہیں میں نے دیکھا نہیں ایک وہ گروہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی ہاں عورتوں میں زیادہ بیماری اب تو مردوں میں بھی بڑا فیشن شروع ہو گیا وہ مرد بھی تنگ تنگ سی کمیز سلواتے ہیں مردوں کے لیے بھی ہوتا ہے وہ یہی جو لاٹھیاں اٹھا اٹھا کے لوگوں کو مارتے ہیں لاٹھی چارج کرتے ہیں بلا بجا تو مرد ہوں یا عورتیں ہوں اصول دونوں کے لیے ایک ہے Haan, یہ بحرم ہے بحرم کہ عورت کے لیے وہ پردے بحرم بحرم کا زیادہ اہتمام ہے پردے کا جو حکمت مرد کو بھی حکم ہے یہ نہیں کہ صرف عورت کو ہے جس طرح حکم عورت کے لیے ہے ویسے ہی مرد کے لیے تھوڑا سا فرق ہے کہ مرد کا جو سطر ہے وہ مثلا ناف سے لے کر گھٹنوں تک اور عورت کا سارا جسمی سطر ہے یہ فرق ہے بس اور کوئی فرق نہیں کئی لوگوں نے وہ پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے تانگ سی اور نماز پڑھنے کے لیے آتے جب سجدہ کرتے ہیں تو پیچھے سے شرٹ نکل جاتی ہے ہاں تو ہے نماز یہ یعنی کہ یہ لباس ہے ہی نہیں ایسا لباس جو جسم کے آزاد خد و خال ابھار اونچ نیچ کو ظاہر کر دے مرد پہنے یا عورت پہنے لباس نہیں ہے مرد کے لیے تو جائز ہے نا بلی بلی آ مرد کے لیے یہ جائز ہے کہ اس کے بادو ننگے ہوں ٹھیک ہے لیکن دا اس, دا اس, دا اس, دا دا اس کا باقی جسم ڈھکا ہو، ہوا ہو हुँ. اور وہ جو صرف بنیان بون... چھوٹی سی پہن کے پڑھ لیتے ہیں اس کے اندر نماز نہیں ہوتی منع کیا نبی راستہ ہاں بادو والی بنیان یا شرط اتنی لبی ہو جو کم از کم گھٹنوں تک آ جائے کیونکہ سن نبی داود کے اندر حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی ایسی شلوار میں نماز پڑے کہ اس نے شلوار کے اوپر سے کوئی بڑی چادر نہ لی ہوئی ہومیز ہے نا تو یہ کمیز کا یہ جو پلو ہے یہ کام کر جاتا ہے اور کئی لوگوں کی کمیزیں ہی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں آدھی آدھی شرٹ تو ہوتی چھوٹی ہے نا اب تو لوگوں نے کمیزیں بھی چھوٹی چھوٹی سلوانا شروع کر دی ہیں وہ آدھی ران تک نہیں پہنچتی تو وہ بھی جب سجدے کے لیے جاتے ہیں تو پیچھے سے ان کا لاہور اور سارا نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ منا شریت سے ہاں بڑا لمبا کپڑا لمبی شرٹ ہو ٹھیک ہے جو مقصود ہے شریعت کا وہ حاصل ہونا چاہیے کپڑا ڈال کے ہاں بڑی چادر ڈالنے کوئی بات نہیں کمیز ضروری تو نہیں ہے اصل ضروری ہے سطر کو ڈھانپنا کسی بھی صورت میں ظاہر نہ ہو پہلے کمیز لوگوں کے پاس ہر کسی کے پاس تھوڑی ہوتی تھی نہیں یہ جو کمیز ہے گھٹنوں تک ہونی گٹنگ کم از کم کم از کم گھٹنوں تک ہو اگر پہلے تو جو مرد حضرات ہوتے تھے ان کی کمیز تقریباً یہ گھٹنوں سے نیچے تک نصر پنڈلی تک کمیز ہوتی تھی اور ادھر تک ہی شلوار ہوتی تھی نسر پنڈلی تک مردوں کی اور عورتوں کی شلواریں وہ ٹخنوں سے نیچے اور جو کمیزیں ہیں وہ بھی ان کی بھی تقریباً نصر پنڈلی یا اس سے نیچے تک لمبی لمبی ویسے آج کل فیشن بھی چل گیا لمبی کمیزوں والا یہ ٹھیک ہے نہیں سلواروں والا بھی آج کل پہلے وہ تنگ تنگ تنگ پہنچے تھے لیکن آج کل جو جدید فیشن چلا ہے نا اس میں کیا ہے کہ عورتوں کے شلواروں کے پانچے کھلے کھلے اور لمبے لمبے پاؤں کے نیچے تک جا رہے ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے شری طور پر جس کو پنجابے عورت کے پانچے ہونے ہی کھلے چاہیے کیونکہ جب وہ نماز پڑھنے لگے تو اس کے پاؤں کا اوپر والا حصہ چھپا ہوا ہونا چاہیے سنا نبی دودھ کے اندر حدیث موجود ہے انہیں سلمہ رضی اللہ تعالی علیہ نبی اسلام سے پوچھا تھا تو آپ نے ہمایا جب چادر اتنی بڑی ہو کہ اس کے پاؤں کا اوپر والا حصہ چھپا لے پھر عورت اس میں نماز پڑھ سکتی ہے تو یہ ٹھیک ہے شری طور پر شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ فیشن نہ کریں ٹھیک ہے جو معاشرے کا فیشن ہے اس کو اپنائیں لیکن شرط یہ ہے کہ شری تقادے پورے ہوں ہاں لمبی کمیز ہو کھلی کمیز ہو ٹھیک ہے جو حد دائرہ کار شریعت نے مقرر کر دی اسے باہر نہ نکلو بات بنی آدم میں نہ ڈال دے, جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا تھا ماں so اس نے ان دونوں سے ان کا لباس اتار دیا تھا تاکہ وہ ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر کر دے یعنی کہ یہ طریقہ شیطان کا جنت سے نکالنے کا کہ وہ شیطان نے پہلے بشر آدم کو ننگا کیا تھا اب بھی وہ یہی کام کرے گا بندوں کو ننگا کرتا ہے قبیل ہو وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے انا جالیا اللہ دینا ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے وَإِذَا ادا فاف اور جب وہ کوئی بے حیائی والا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر اپنے آبا کو پایا ہے اور ہمیں اللہ نے ہی اس کا حکم دیا ہے کل کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کیا تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے کہتی جئے امر بال بالقسط میرے رب نے انصاف کا قکم دیا ہے وَعَقِيمُوا بُجُوهَكُمْ عِنْدَ قُلِّ مَسْجِدِ اور اپنے رخ ہر نماز کے وقت سیدھے رکھو وَدْرُوهُ مخلصین لَهُ الدِّينَ اور اس کو پکارو دین کو خالص کرتے ہوئے کَمَا بَدَاكُمْ تَعُودُونَ جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی اسی طرح تمہارا تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی اور ایک گروہ پر گمراہی ثابت ہو چکی انہم من دون اللہ انہوں نے شیطانوں کے, سوا انہوں نے اللہ کے سوا شیطانوں کو دوست بنا لیا وہ یکسب اور سمجھ بیٹھے کہ وہ ہدایت پر ہیں یا بنی آدمت اے آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو کلو شرب والا کھاؤ پیو اور in -da, in -da, in -da, حد, سے آ, حد سے نہ گزرو ہر نماز کے وقت ہاں وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا <تصح> <tom> <tom>